اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا غلام رسول بنائے آہی آہی آہ آہ سچا پکا غلام سورہ حسر آیت نمبر اٹھارہ یا والوں والوں اللہ سے ڈرو ولطن نفس ما قدمت اور ہر جان یہ سوچے غور کرے کہ اس نے آئندہ کل کے لیے قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا و تقل اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے قرآن مجید فقان حمید میں جس مضمون پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی وہ چند مضامین ہے ان میں سے ایک اللہ سے ڈرنا ہے تقوی پرہیزگاری پورے قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے یہاں تک کہ قرآن پاک میں تقریباً ایک سو گیارہ مرتبہ تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر ہے اور تقریباً سکسٹی نائن مرتبہ اتقو کا لفظ ہے تم ڈرو قرآن مجید فقان حمید میں 88 آیتیں ایسی ہیں 88 آیات ایسی ہیں کہ جس میں فرمایا گیا یا یوہن الذین آ اس طرح آیت کی ابتدا ہوئی ان 88 88 آیات میں سے سات آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس طرح فرمایا گیا یا یوح الذین آ اتقوا اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اسے آپ تقوی اور پرہیز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا کوئی خطبہ آپ کا کوئی باز اس ذکر سے خالی نہیں ہوتا تھا آپ اپنے باز میں تقوی اور پرہیز کا ذکر ضرور فرماتے یہاں تک آپ دیکھیں کہ نکاح کے موقع پر جو خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشاد فرماتے وہ خطبہ ایک خطبہ ہوتا بڑا ہی مختصر اور جامع خطبہ ہوتا اگر حدیث پاک میں اس خطبے کو آپ پڑھیں تو بہ مشکل ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ آپ کو لگیں گے آہستہ آہستہ پڑھنے کے باوجود لیکن اس خطبے میں پانچ مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے اس خطبے میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس خطبے میں اس بات کا ذکر ہے کہ لوگوں اللہ سے اس کا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے تقوی اور پرہیزگاری اس کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے بات دراصل یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور وہ یہ تصور اپنے دل میں جمع لے اور اس میں وہ کامیاب ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب میرے اعمال سے واقف ہے میرا رب مجھے گربت کرنا چاہے تو گربت کر سکتا ہے تو جب بندہ اللہ کی گرب سے اپنے دل میں خوف پیدا کر لے تو پھر خلوت ہو یا جلوت ہر وقت اس پر ایک کیفیت تاری رہتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ لوگوں کے سامنے ہو تب بھی لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور جب تنا ہو تب بھی وہ بے پرواہ نہیں ہوتا بلکہ اسے ہر وقت یہی تصور ہوتا ہے کہ جو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ مجھے گناہوں پر گرب کرنے پر قادر ہے اور اس کی گرب سے مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا قرآن مجید فقان حمید میں آپ دیکھیں تقوی کے کس قدر فضائل بیان کیے گئے سورہ حجورات آیت نمبر تیرہ میں اشاد ہے ان نہ اکرم اکم انکم کوئی امیر غریب کالا گورا کوئی خاندان کوئی قبیلے والا یہ عزت کے مختلف معیارات دنیا کے اندر ہیں لیکن رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے معزز کون ہے تو قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ان اکرمکم ان بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے سور بقرہ آیت نمبر ایک سو تین میں اشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَ ثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٍ اگر لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے پاس وہ بہتر ثواب اور سلح پاتے سور بقر آیت نمبر دو سو بارہ میں اشار ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ متقی لوگ قیامت کے دن سب سے بلند دو بالا مقام پر ہوں گے انہیں اللہ عزتیں عطا فرمائے گا قرآن علیہ برکات اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے سور نحل آیت نمبر 128 میں ہے ان اللہ مال لدینت تقو جو متقی لوگ ہیں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے سور مریم آیت نمبر 72 میں ہے تمجل لدین تقو پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے سور زمر آیت نمبر 20 میں ہے لاك الدین تقو رب من غور غرف جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہوں گے اور وہ اونچے اونچے محلات میں ہوں گے سر زمر آیت نمبر 73 میں ہے وسیق اللہ تقرب ال الجنت ضمر آ جو اپنے رب سے ڈرے وہ جنت کی طرف مہمان بنا کر رب کی بارگاہ میں وہ مقام پائیں گے کہ جنت کی طرف انہیں عزت و شان کے ساتھ لے جایا جائے گا جب تقوی مل جائے جب انسان کا دل رب کے خوف سے روشن و منور ہو جائے تو پھر شیطان کے وار سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا کیونکہ رب کا خوف جس کے دل میں ہو وہ شیطان کا کہنا نہیں مان سکتا اور یہ تقویز گاری ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے مل جائے اس کا سینہ نور ایمان سے روشن ہوتا ہے سر عراف آیت نمبر دو سو ایک ان لدین تقوام تو ابم من شیتونے متقی لوگوں پر اگر شیطان کا کوئی وسوسہ حملہ کرے ترک کرو تو وہ دھیان کرتے ہیں ان کی توجہ ہو جاتی ہے فیدا ہوں مبصرون پھر اللہ کے کلام سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں سورہ آراب کی آیت نمبر دو سو ایک کے تحت امام فقین رازی علیہ رحمان لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑا متقی اور پرہیزگار تھا اس کی نیکی اور تقوی سے حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر تھے یہ رات کو اپنے والد کی خدمت کے لیے جاتا تھا راستے میں ایک عورت اسے بہکانے کی کوشش کرتی تھی وہ کل منی نے تحت اپنی آنکھیں نیچی کیے ہوئے گزر جاتا ایک دن بے خیالی میں نظر پڑ گئی اور یہ نظر بڑی خطرناک ہوتی ہے دل پر اثر ہوا وہ گھر میں داخل ہو گیا گناہ کے ارادے سے چند وہ قدم چلا اچانک سے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے کان میں یہ آیت پڑھ رہا ہے ان لدی نسم تو متقی لوگوں پر اگر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ سمل جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں بس یہ آیت یاد آئی ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا اس خاتون نے باہر پھینک دیا بے ہوش پڑے رہے ان کے والد نے خیال کیا کہ بیٹا آج پہنچا نہیں ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے بیٹے کو بے ہوش راستے میں پایا گھر لے گئے ہوش میں لائے جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا سارا واقعہ سنایا پوچھا بیٹا کون سی آیت تھی کہ جس نے تجھے گناہ سے بچا لیا جس نے تجھے جو قدم تو نے گناہ کی طرف اٹھائے تھے ان قدموں کو کس آیت نے روک دیا تو وہ نوجوان کہنے لگا یہ آیت تھی اور پھر سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو ایک کی تلاوت کی کہ متقی لوگوں پر یہ کرم ہوتا ہے کہ اگر شیطان کا حملہ ہو جائے تو فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں یہ تقوی کی برکتیں ہیں اللہ کا جب خوف دل میں ہو تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پھر خوف خدا کا غلبہ ہوا چیخ ماری اور دم نکل گیا انتقال کر گئے تدفین ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن یا تیسرے دن پوچھا کیا بات ہے وہ نوجوان نظر نہیں آتا لوگوں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا آپ نے فرمایا وہ متقی نوجوان تھا اس کا انتقال اللہ کے خوف سے ہوا ہے مجھے اس کی قبر پر لے چلو امام فخودین رازی علیہ رحم فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہ اس متقی نوجوان کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے اس متقی نوجوان سے خطاب کیا اور کہا اے نوجوان تجھے اللہ کا خوف تھا تجھے اس بات کی فکر پیدا ہوئی کہ جو قدم گناہ کے ارادے سے بڑے ہیں اب اس کی معافی کیسے ہو میں رب کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا میں رب کو حساب کیسے دوں گا تو اے نوجوان تیرا انتقال تو رب کے خوف سے ہوا اور قرآن تو فرماتا ہے من خوف مقام ربی جنتان سورہ رحمان آیت نمبر 46 کہ جو رحمان کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو قبر سے آواز آئی امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی یا امیر المومنین مجھے میرے رب نے دو جنتیں عطا فرما دی و پیارے بھائیوں تقوا کیسے پیدا ہو دل میں اللہ کا خوف کیسے پیدا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل روشن اور منور ہو دل روشن اور منور کیسے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے قلعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما جلا اوہا ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم دل کیسے روشن و منور ہو اس کی صفائی کیسے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے اور موت کو کثرت سے یاد کیا جائے درس کی ابتدا میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی وہاں آپ دیکھیں اللہ سے ڈرنے کے ذکر کے ساتھ کون سی بات متصل ہے یا ای ایمان والوں اللہ سے ڈرو ول تن ورقسما قدمت اور ہر جان یہ تصور کرے اس کی فکر کرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا و تک اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے تو تقوے کا ذکر ہے اور ساتھ میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کی انسان فکر کرے اور قیامت کا تصور اسی وقت صحیح طور پر دل پر جاگزی ہوتا ہے جب موت کا تصور قائم ہو جائے اور بندہ یہ تصور کر لے کہ جو وقت میرا قبر میں لکھا ہے وہ رات مجھے قبر ہی میں گزارنی ہے جو زندگی کا آخری لمحہ میرا یہاں لکھا ہے اس سے ایک لمحے پہلے بھی موت مجھے نہیں آ سکتی اور ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی دنیا کے سارے لوگ مل جائیں تو وہ مجھے ایک لمحے پہلے مار نہیں سکتے اور دنیا کے سارے لوگ مل جائیں تو وہ مجھے موت سے بچا نہیں سکتے موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا مکان بن گیا اس کے بچے جوان ہو گئے اس کا کام مکمل ہو گیا موت یہ نہیں دیکھتی موت اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے ہم جو اپنی زندگی گزار چکے وہ تو گزر چکی اب جو زندگی باقی ہے وہ ہم نہیں جانتے کتنی باقی ہے ہو سکتا ہے ایک سال باقی ہو ہو سکتا ہے ایک ہی مہینہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کا ایک ہی ہفتہ ہو اور ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں ایک ہی دن یا ایک ہی گھنٹہ باقی ہو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا کہ بائیس سالہ بیٹی کوئی بیماری نہ تھی بخار آیا ہلکا سا اور معمولی بخار تھا ایک دن بخار میں رہی اور دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا نہ جانے کون سا بخار تھا بائیس سالہ نوجوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی اس کی شادی کو بھی ایک ہی سال گزرا تھا تو بات یہ ہے کہ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس موقع پر ایک بہانہ بن جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اب موت اپنے وقت پر آتی ہے جب ہم یہ تصور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ میری آخری نماز ہے جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرو جب یہ تصور کریں گے کہ یہ میری آخری صبح ہے یہ میری آخری رات ہے تو جو اپنے دن کو آخری دن سمجھے اس سے گنا نہیں ہو سکتا اس کے دل میں اللہ کا خوف ضرور پیدا ہوگا اور پھر انشاء اللہ زبل ایسا کرم ہو جائے گا کہ سینہ قرآن کے نور سے روشن اور منور ہوگا پھر ایسا کرم ہوگا کہ جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں وہ لذتیں محسوس ہوں گی کہ دل چاہے گا کہ سجے سے بندہ سر ہی نہ اٹھائے خریش پاک میں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم رب کا دیدار کر رہے ہو اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تو حقیقت ہے کہ یہ تصور تو انسان کر ہی سکتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ جس قدر معرفت رب کی معرفت جس قدر حاصل ہوگی اتنا ہی بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا اور پھر اس کی زندگی وہ سمرتی جائے گی اور پھر اس تقوی کی کیا برکتیں ملیں گی قرآن مجیب فقان حمید میں ارشاد ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ یر ظک جو اللہ سے ڈرے اللہ تبارہ و تعالی اسے مشکل سے نکلنے کا راستہ آتا فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی ساری مشکلات آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمٰ کا فرمان الملفوظ میں ہے کسی صاحب نے بہت سارے وظائف کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے پاس ایسے وظائف ہیں کہ جس سے دست غیب حاصل ہو جاتا ہے غیبی مدد ہو جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا قرآن مجید فوقان حمید میں ایک آیت ایسی ہے کہ بندہ اگر اس آاہیت پر عمل کر لے تو خود قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرمائے گا وَمَن يتق يجعل له مخرجا و ید ظخم اللہ آپ نے فرمایا تقوا اور پرہیزگاری اگر ہم حاصل کر لیں تو ہر مقام پر غیبی مدد ہوگی متنوع پیارے بھائیوں آئیے ہم اپنے آپ کو نور قرآن پاک سے روشن و منور کریں یہ حدیث پاک میں دو چیزیں بیان کی گئیں دل کو روشن و منور کرنے کے لیے ایک تو ہے موت کا تصور موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دوسرا فرمایا ہے قرآن کو کثرت سے پڑھنا یقیناً قرآن مجید فقان حمید کو پڑھنے سے دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے لیکن جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو پھر تاثیر اور زیادہ ہوتی ہے اگر ہم قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیں اور اپنا وقت نکالیں اور ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن مجید فوقان حمید کے نور سے ہم روشن و منور ہوں تو انشاءاللہ عزوجل قرآن کے نور کو جب سمجھنا شروع کریں گے اور الحمد سے لے کر ون تک قرآن پاک ہم ایک دفعہ بھی سمجھ لیں تو انشاءاللہ عزوجل ہماری ساری برائیاں دور ہو جائیں گی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کوئی بیان سنتے ہیں کوئی تقریر سنتے ہیں کبھی کوئی بات سن لیتے ہیں کبھی کوئی واقعہ سن لیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جذبات ابھراتے ہیں لیکن اس کا اثر کبھی ایک گھنٹے رہتا ہے کبھی ایک دن پھر وہی دوستوں کی گیدرنگ وہی ہمارا ماحول وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اگر ہم قرآن کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے اور ہفتے میں ایک دن ہم یہ مخصوص کر لیں کہ جہاں ہم سونے کے لیے ٹائم دیتے ہیں ہم اپنے دنیاوی مقاصد اور دنیاوی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں تو وہاں ہمیں قرآن پاک سیکھنے کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اور قربانی دینی ہے یہ جب ہم یہ عزم کر لیں گے اور یہ سوچ بنا لیں گے اور صرف ہفتے میں ایک دن وہ بھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نور قرآن پاک سے روشن و منور ہوں ہر جمعے کو رات ساڑھے نو سے گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد بادل چورنگی کے پاس الحمدللہ للہ نور قرآن نشش ہوتی ہے ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ اور تفسیر اس طرح سماعت کرتے ہیں ایک ایک لفظ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے کئی الفاظ کے معانی ہمیں یاد ہو جاتے ہیں اور جو بھائی شہر سے باہر سے وہ تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کے علاقوں میں جہاں جہاں ختم قادریہ شریف ہوتے ہیں اور ختم قادریہ شریف میں درس قرآن کی محفل بھی ہوتی ہے آپ اس میں بھی شریک ہوں اس کے علاوہ باہر شریعت مسجد سے ایک سی آپ حاصل کر لیں جس میں قرآن پاک کا آسان ترجمہ و تفسیر موجود ہے اگر یہ سلسلہ ہو کہ ہم صبح کے وقت یا رات کے وقت اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع کر لیں اور پندرہ منٹ بیس منٹ قرآن کی یہ سی ڈی چلا دیں اور ہو سکے تو لوگ باوضو بیٹھیں ہو سکے تو قرآن پاک سامنے رکھ لیں کیونکہ یہ آڈیو سی ڈی ہے ایک ایک لفظ کا ترجمہ اور تفصیل سنتے رہیں اور قرآن پر نظر ہو تو قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے چھونا بھی ثواب ہے اس پہ غور و فکر کرنا بھی ثواب ہے تو اگر ہم یہ اپنے گھر میں شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے گھر کا ہر فرد نمازی اور پرہیزگار بن جائے گا انشاءاللہ ہمارے گھر میں نور قرآن سے ہمارے گھر کا ہر فرد روشن و منور ہو جائے گا یہ سی ڈی آپ باہر شریف مسجد سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بیس بیس منٹ روزانہ کوئی بھی وقت مقرر کر لیں صبح کے وقت آسانی ہے تو صبح ورنہ رات کے وقت اور اس میں وقت کی ایسی پابندی کریں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یا گھر کا فرد مصروف ہو تو اس کی وجہ سے ہم اپنا پروگرام کینسل نہ کریں ایک بھی بیٹھنے والا ہو تو سی ڈی چل جائے اور قرآن پاک لے کر ہم اسے سماعت کریں ان شاء جب قرآن پاک کو سمجھیں گے تو قرآن کے نور سے ہمارا سینہ ایسا روشن و منور ہوگا کہ اس سینے میں عشق رسول بھی ہوگا اور خوف خدا بھی انشاء عزبجل ہوگا اور پھر ایسا کرم ہوگا کہ ہماری ساری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اسی آیت کریما مخرجا مئی اللہ حسب قدین قدرہ کے تحت مبَصری نے ایک واقعہ لکھا ایک صاحبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہوں میرا بچہ کماتا ہے وہ نوجوان بیٹا کماتا ہے اور ہم اس سے گزارہ کرتے ہیں وہ کہیں دور گیا تھا تو کافروں نے اسے گرفتار کر لیا ہے اب فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تقوا اور پرہیزگاری کا درس دیا اور فرمایا لا حول ولا قوت اللہ بل علی گل عدین کی کسرت کیجیے وہ صحابی وہاں سے پلٹے تو لاہور شریف پڑھتے ہوئے اس کی کسرت کرتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زوجہ سے بھی یہ کہہ دو تو انہوں نے ان سے بھی کہہ دیا دونوں رات تک پڑتے رہے یہاں تک کہ وہ سو گئے جب آدھی رات گزر گئی تو دروازے پر دستک ہوئی اور جب دروازہ کھولا تو ان کا نوجوان بیٹا ان کے سامنے موجود تھا پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے رسیوں سے جکڑا ہوا تھا لیکن ایسا کرم ہو گیا کہ ساری رسیاں ٹوٹ گئیں اور میں آزاد ہو گیا میں باہر نکلا تو یہ کافر غافل تھے ان کی چار ہزار بکریاں تھیں ان چار ہزار بکریوں کا جو نگہبان تھا وہ بھی غافل تھا میں ان چار ہزار بکریوں کو لے کر آ گیا تو صحابیہ رسول نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ سے میں پوچھوں گا کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے یہ غیبی رزق ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس پر آیت قریب نازل ہوئی ومن يجعل له مخرجا یر زخم اللہ یحب جو اللہ سے ڈرے اللہ تبارہ کو تعالی اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اللہ رب العالمین ہمیں تقوا اور پرہیزگاری نصیب فرمائے اور بس یہ تصور قائم ہو جائے اس آیت کریمہ پر ہم غور کرتے رہیں اللہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو ول نفس ما قدمت لغد ہر جان یہ تصور کرے سوچے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا وطق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ خبیر بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے آئیے ہم رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں کہ جب انسان سچی پکی توبہ کرتا ہے تو دو کرم ہوتے ہیں ایک تو کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں دوسرا کرم یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے اور تیسرا کرم یہ ہوتا ہے کہ جب انسان سچی پکی توبہ کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے تو ہم ابھی سے سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اب سے ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزرے گی ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں گے اور آج کے بعد بلکہ آج ہی سے ابھی سے ہم یہ نیت کریں کہ اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی نہیں کریں گے یہ دنیا دار لوگ ہمیں کام نہیں آ سکتے قبر میں قیامت میں شفاعت لینے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں جانا ہے وہی ہمارے شفیع ہیں تو کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں سر حشر آیت نمبر ساتھ میں شاد ہے وما آتاكم الرسول جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو وماں نہا کمانت اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ بت اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید القاب بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے غلامی رسول میں جب ہم اپنے سر کو جھکا دیں گے اور سچے پکے غلام بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی دنیا بھی سمر جائے گی قبر میں بھی راحتیں ہیں اور انشاءاللہ قیامت میں بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اللہ تعالی ہمیں سچا پکا غلام رسول بنائے سچا پکا غلام مصطفیٰ بنائے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجان نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم